أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تستلون فلما جاءها نودي أمبورك من في النار ومن حولها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 إلا من ظلما ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور الرحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجہدو بها وسطی قنتہ انفسو ظلم و علوہ فنزر کئی فقا نآ مقصد صورت النمل کا بیان دو مقاصد کا پہلا مقصد کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اور اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں غیب دان کوئی نہیں جاننے والا کوئی نہیں اور صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے اور دوسرا مقصد وہی متصرف ہے وہی مختار ہے اختیار والا ہے وہی نجات دینے والا ہے یعنی ایک جانب اللہ کا علم کلی اور دوسری جانب اللہ کے اختیارات اور اللہ کی قدرت وہ ثابت کی جاتی ہے یہ جی آگے جا کر صورت میں جو مسئلہ اللہ بیان کیا گیا ہے تو الہ پر بھی یہ وضاحت میں کروں گا کہ الٰ دراصل یہ وہی ذات ہے جو عالم بک الشے ہو جو متصرف ہو اور قرآن انہی دو صفات کو جمع کرتا ہے الہ کے لیے کہ الہ وہ ذات ہے کہ جو قادر ہو متصرف ہو اور اختیار والا ہو اور الہ وہی ذات ہے کہ جو عالم بکلش ہو علم غیب اس کی صفت ہو اور وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہو تو اس صورت میں بھی یہ دو مقاصد یہ بیان کیے جاتے ہیں شرک فی العلم کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ صفت علم میں کوئی شریک اور حصہ دار نہیں ہے اور شرک تصرف کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ اختیارات میں کوئی شریک اور حصہ دار نہیں ہے دونوں مقاصد پر دو دو واقعات یہ بیان کیے گئے ہیں یہ پہلے مقصد پر واقعہ موسا علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی آسا اور اپنی لاٹھی کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے کہ یہ سانپ نہیں ہے یہ مجھے نقصان نہیں دے گا اسی طرح اس میں ان سے اور بھی علم کی نفی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا حالانکہ وہ نور تھا حضرت موسیٰ عالم الغیب نہیں ہے یہ جی انہوں نے آگ کو دیکھا جب کہ حقیقتاً وہ نور تھا اور انہوں نے اسے آگ جانا اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جی انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اپنے اہل کے پاس واپس بھی آؤں گا یا نہیں گئے تو تھے وہ اسی بات کے لیے کہ میں آپ کے پاس آگ لا رہا ہوں لیکن دوبارہ قرآن نے پھر ذکر نہیں کیا کہ وہ واپس آئے ہیں یا نہیں آئے تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت موسا علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے انہیں علم دیا تھا قرآن کہتا ہے کہ میں نے اسے ایسے معجزات دیے تھے کہ پرندوں کی بولی تک میں نے انہیں سکھائی تھی اور پوری دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن جب انہیں پتہ نہیں ہے تو بلقیس کی مملکت وہ ان سے غائب ہے اور ہد ایک پرندہ ان کے پاس وہ خبر لے کے آتا ہے تو معلوم ہوا حضرت سلیمان عالم الغیب نہیں ہیں اور ان دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں في علومن فِ سماوات ولادلغب اللہ دوسرے مقصد پر مزید دو واقعات ایک واقعہ کہ پیغمبر وہ محتاج ہیں اور شرک ف کی نفی کی جا رہی ہے کہ پیغمبر سلامتی میں اللہ کو محتاج ہیں اور اللہ ہی اختیار والا ہے وہی قادر ہے پہلا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا کہ اللہ ہی نے انہیں نجات دی ہے سرکش قوم سے اور ان کے تابے داروں کو یہ آیت نمبر پینتالیس سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور دوسرا واقعہ حضرت لط علیہ السلام کا کہ انہیں بھی اللہ نے نجات دی ہے کہ اپنی ناکارہ قوم سے دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر انسٹھ میں وقل الحمد للہ وسلام العلیٰ عبادی صطفیٰ <اصطفحا> کہ جن بندوں کو اللہ نے چنا ہے تو ان پر اللہ ہی کی طرف سے سلامتی ہے اور کوئی اور انہیں سلامتی وہ نہیں دے سکتا تو اللہ خیر عما شریکون تو اللہ بہتر ہے یا یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹھہراتے ہیں تو صورت میں یہ دو مقاصد ہیں اور ان پر یہ دو دو واقعات یہ بیان کیے جاتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ قرآن یہ دو صفات اللہ کی ذکر کرتا ہے اور یہی دو صفات عالم بکلشی اور متصرف اعلیٰ کلشی یہ دونوں صفات یہ الٰ کے لیے ضروری ہیں اور اسی وجہ سے بیسویں پارے کے آغاز سے امن ام خلق السماوات وہاں سے الاہ پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور دلائل وہ الاہ پر دیے گئے ہیں وہاں پہ بحث کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ صورت کی پہلی چھ آیات یہ بطور تمہید تھیں تمہید میں یہ قرآن کی ترغیب دی گئی اور قرآن والوں کی صفات ذکر کی گئیں قرآن کی ترغیب دی گئی کہ یہ ہدایت ہے اور یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اور پھر ان کی صفات ذکر کی گئیں کہ وہ دین پر عمل کرتے ہیں عبادت بدنی عبادت مالی اور آخرت کے بارے میں ان کا ذرہ برابر شک نہیں ہے اور پھر قرآن والوں کے مقابلے میں منکرین قرآن کی صفت ذکر کی گئی کہ اصل میں منکر قرآن یہ منکر آخرت ہے اور منکر آخرت یہ وہ ہے کہ جنہیں ان کے وہ برے اعمال وہ خوشنما بنائے گئے ہیں کیونکہ انسان اچھے اور برے عمل میں تمیز تب کر سکتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے تو جو بندہ قرآن کے قریب نہیں آتا تو وہ اچھے اور برے عمل میں کیا تمیز کر سکے گا اسی لیے دل کے اندے ہیں یا مہون ہے حیران اور پریشان ہیں پھر ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی ذکر کیا گیا کہ اولا سوء العذاب ان کے لیے برا عذاب دنیا میں بھی ہے وہم فل الخرت حم الفسرون اور آخرت میں یہی وہ گاٹے والے ہیں رایت نمبر چھ میں قرآن کی صداقت ذکر کی گئی کہ یہ کتاب اور تسلی دی گئی مبلغ کو کہ اس کتاب کا دیا جانا یہ کوئی معمولی ذات کی طرف سے یہ کتاب نہیں آئی بلکہ یہ اس حکیم اور علیم ذات کی طرف سے آئی ہے حکیم ذات ہے اس ذات کی طرف سے یہ کتاب آپ کو دی گئی ہے کہ جو بندوں کی مسلحتوں سے واقف ہے حکیم وہ ذات کو کہتے ہیں کہ جو بندے کی مسلحت سے واقف ہو اس کے ہر کام میں حکمت ہو اور وہ علیم بھی ہے وہ بندوں کے احوال بھی جانتا ہے تو اس ذات نے آپ کو یہ کتاب دی ہے کہ جو ان دو صفات سے متصف ہے اور انہی دو صفتوں کے تقاضے سے اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تو اب جو مانے گا اسی کا اپنا بھلا ہوگا اور جو انکار کرے گا تو پھر کل کو وہ اپنی قسمت پر روئے گا تو یہ چھ آیات یہ بطور تمید ذکر کی گئی اب اس کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کا یہ پہلے مقصد پر ہے پہلے مقصد پر اور وہ کیا ہے کہ عالم بکل ہو اللہ اور علم غیب کی نفی و غیر سے وہ کی جا رہی ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام جب انہوں نے آگ کو دیکھا در حقیقت وہ نور تھا روشنی تھی آگ نہیں تھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے کہ یہ سانپ نہیں ہے بلکہ یہ ایک معجزہ اللہ مجھے دے رہا ہے اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے انہیں یہ کہا اور یہ وعدہ کیا کہ میں آؤں گا لیکن وہ واپس نہیں آئے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں اور یہاں پہ قرآن یہ واقعہ یہ بھی ذکر کر رہا ہے اور اس میں آگے جا کر فرعنیوں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے اس کا ماقبل آیت کے ساتھ بھی تعلق ہے ایک تو ماقبل آیت میں جو علیم کی صفت ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ یہ قرآن آپ کو اس حکیم اور علیم ذات کی طرف سے دیا جا رہا ہے تو اب اسی ان دو صفات پہ جو دوسری صفت ہے علیم وہی جاننے والا ہے تو بطریق صفات پر اب واقعات ذکر کرتا ہے علیم دوسرے نمبر پہ تھا تو پہلے اس پر دو واقعات علم پر حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے اور دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ذکر کیا جا رہا ہے اور حکیم پر, پر دو مزید واقعات وہ ذکر کیے جائیں گے اور وہ واقعہ حضرت صالح کا اور حضرت لوت علیہ السلام کا جی اسی طرح گزشتہ آیت کے ساتھ اس واقعے کا تعلق یہ ہے کہ یہ قرآن آپ کو حکیم اور علیم ذات کی طرف سے یہ دیا گیا ہے اور جبکہ یہ منکرین یعنی قریش یہ اس کتاب سے ظلم کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں جیسا کہ فرونیوں نے باوجود اس کے کیموسا کی حقانیت کو وہ تسلیم کرتے تھے لیکن ان معجزات سے انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا تو اس میں یہ قریش کو فرونیوں کے ساتھ وہ تجبیو دی جا رہی ہے قال جی افقال موسا اور یاد کرو جب کہا موسا علیہ السلام نے ہی اپنے گھر والوں سے جی اہل کا اطلاق زوجہ پر ہوتا ہے جی اسی لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اہل بیت گھر والے تو یاد رکھیں اہل بیت میں جس طرح اولاد شامل ہے تو اہل بیت میں زوجہ اور زوجات بھی شامل ہیں بیوی بی اور بیویاں بی بی بھی شامل ہیں اس قال موسیٰ لیکن بندے نے جب قرآن نہیں پڑھا اور قرآن کو نہیں سمجھا اور اس نے پہلے سے ہی ذہن میں ایک نظریہ اور عقیدہ بنایا ہوتا ہے تو وہ تو قرآن کو نہیں دیکھتا وہ تو اپنی سوچ کو دیکھتا ہے قرآن نے اہل کا اطلاق زوجہ پر کیا ہے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کے علاوہ اور کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتا اِذْ قَالَ مُوسَى عَلِهِ یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لے اہلہی اپنی زوجہ سے اپنے گھر والوں سے یہ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال کا لمبا عرصہ گزار کر سورہ قصص میں وہ تفصیلی واقعہ جو ہے وہ آ جائے گا کہ یہاں پہ ایک قتل قتل تو نہیں ہوا ایک شخص یہ ان کے ہاتھ سے انہیں ایک مکہ مارا اور وہ بغیرت وہ بھی اسی مکے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا مدین میں انہوں نے 10 سال کا عرصہ گزارا ہے اور پھر وہ اپنی زوجہ کے ہمراہ اب یہاں پر عام طور پہ تو علماء کا یہی قول ہے کہ اور کتابوں میں یہی عام طور پہ لکھا ہے کہ آپ مدین سے مصر جا رہے تھے لیکن ایک جانب وہ ان کی گفتگو سے یہی پتا چلتا رسول شعرا میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ ان کا مجھ پر ایک بوجھ بھی ہے یعنی میں نے ایک شخص کو قتل بھی کیا ہے تو بظاہر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصر وہ نہ جا رہے ہوں مدین سے بلکہ وہ شام جو ان کا اپنا آبائی وطن ہے وہاں پہ جا رہے ہوں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق نے وہاں پہ زندگی گزاری تھی تو شاید حضرت موسٰ علیہ السلام مدین سے شام جا رہے ہوں اور جو مشہور اور معروف قول ہے کہ وہ مدین سے مصر جا رہے ہوں کیونکہ عام طور پہ دنیا میں جب ایک جرم پہ کافی عرصہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے تو اس کا جو وارنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کی حیثیت وہ ختم ہو جاتی ہے وہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی قول ہے کہ وہ مدین سے شام کی طرف جا رہے تھے لیکن راستہ بھول کر وہ اسی وادی سینا کی طرف ہی آ گئے جہاں پہ حضرت موسا علیہ السلام انہیں نبوت ملی ہے جی اس قال موسیٰ علیہ وآلہی یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ وآلہی اپنے گھر والوں سے انی آنست و نارن بے شک میں نے دیکھی ہے نارن آگ کو ایناس دیکھنے کو کہتے ہیں بے میں نے دیکھی ہے آگ کو اور دور سے انہیں آگ وہ نظر آئی یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ وآلہم غیب نہیں ہے کیونکہ وہ روشنی تھی لیکن انہوں نے اسے آگ جانا عالم الغیب نہیں ہیں ساتی کو منہا بخبر ان, ان قریب میں لاتا ہوں اپ لوگوں کے میں ان قریب میں لاتا ہوں آپ کے پاس منہ اس آگ سے بخبر ان کوئی خبر شاید کہ وہاں پہ کوئی ہو اور میں ان سے راستے کی خبر وہ لے لوں یہ بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام وہ راستہ بٹک چکے تھے اور وہ عالم الغیب نہیں تھے یعنی ایک ایک جملہ ان کے علم کی نفی پر کہ وہ علم غیب ان کے پاس نہیں ہے ساتھ ہی کو منا بے خبر بھٹک چکے تھے ان قریب میں لاتا ہوں آپ کے پاس اس آگ سے بخبرن خبر خبر شاید کہ وہاں پہ کوئی خبر دینے والا وہ ہو اور ان سے میں راستہ معلوم کر سکوں او آتی یا میں لے گا آپ کے پاس بے اگر کوئی نہ ہو بشہابن کوئی شوہلہ قبسن آگ سے جلایا ہوا یعنی اگر وہاں پہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے تو میں اس سے اپنی لکڑی میں وہ آگ جلا کے لے آؤں گا آگ ہے پہ کسی نے آگ جلائی ہے تو دوسرے کی آگ لانا وہ تو ٹھیک نہیں ہے البتہ میرے پاس جو لکڑی ہوگی تو وہ اس میں سلگا کر اور جلا کر میں اس سے لے آؤں گا قبص اقتباس اسی کو کہتے ہیں اقتباس کہ آپ کسی جگہ سے کوئی عبارت کوئی پیراگراف جو ہے وہ اس سے نقل کر دیں قبض اسی سے ہے مثلا قبض کسی دوسرے سے آگ جلانا اور اختباس اسی کو کہتے ہیں کہ لغت میں ہم کہ جب آپ کسی کتاب سے کسی کاپی سے کسی جگہ سے آپ ایک پیراگراف کو وہ نقل کر دیں اور وہ کاپی کر دیں او آتیکم یا اواطی کوم یا میں لے آپ کے پاس بشہابن کوئی شعلہ قبصن آگ سے سلگایا ہوا کس لیے لال لکم تستلون تاکہ آپ اپنے آپ کو گرم کر سکیں مورخین لکھتے ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سردرات تھی ایک سردرات تھی اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی زوجہ وہ کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت اس کا بھی امکان تھا اور اس کی بھی توقع تھی تو ایک تو یہ سرد رات تھی ایک تو سردی تھی دوسری یہ کہ رات تھی اندھیرا تھا کانت لیلتن لتن ممت ایک ایسی رات کے جس میں بارش وہ ہو رہی ہو اور ٹھنڈی رات ہو اور اس میں انسان اسے آگ کی ضرورت ہو اور گرم ہونے کی ضرورت ہو لال نقم تستلون تاکہ آپ اپنے آپ کو سینکیں اپنے آپ کو تاپیں اور تاکہ آپ اس آگ سے گرمی حاصل کریں جو بھی لفظ مناسب ہو لال نقم تستلون تاکہ آپ گرمی حاصل کریں اس سے اس آگ سے فلما جا جبائے حضرت موسا علیہ السلام اس آگ کے پاس نو دیا تو انہیں آواز دی گئی امبوری کا من فناری تو آواز دی گئی انہیں امبوری کا کہ خیر اور برکت ڈالی گئی ہے من اس میں جو آگ میں ہے یہاں پہ مظاف محضوف ہے بوری کا من فناری خیر اور برکت ڈالی گئی ہے من اس میں فن ناری جو آگ میں ہے تو آگ میں تو حضرت موسا تو آگ میں کھڑے نہیں تھے بلکہ فی طلب الناری یہاں پہ مفسرین نے ایک اور معنی بھی کیا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں اور اس سے مراد من فی النار سے مراد اللہ کی ذات کو لیا ہے لیکن بہتر معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ من فی النار سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ لے لیے جائیں اور من فی طلب النار خیر اور برکت ڈالی گئی ہے من اس میں فناری کے جو آگ کی طلب میں ہے یعنی جو بندہ آگ کی طلب میں آیا ہے آگ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے تو اس میں اللہ نے خیر اور برکت ڈالی ہے حضرت موسا علیہ السلام مراد ہے جو اس کے ارد گرد ہے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو وہاں پہ موجود تھے وہ سبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ رب العالمین کے جو پروردگار ہے جہانوں کا تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور یہ جملہ کیوں ذکر کیا گیا وجہ یہ کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ کہیں اللہ اس آگ میں انہوں نے حلول کیا تھا بلکہ یہ تو صرف ایک تجلی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن بارحال وہ ہیں تو ایک مخلوق ہی تو اسی طرح یعنی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جب ایسے موقعوں پر ملاقات کرتے ہیں تو کہ اب اللہ اپنی ذات تو ان کی بڑی اعلیٰ اور بڑی عرفہ اور بڑی برتر ہے تو اسی لیے اپنی ذات میں تو وہ ایک شاند رکھتے ہیں لیکن مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ وہ مخلوق کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ جو ہے ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ جو ہے وہ اختیار فرماتے ہیں تو یہاں پہ حضرت موسا علیہ السلام کے, لیے کے کلام کے لیے بھی اللہ نے ایک محدود طریقہ جو ہے وہ اختیار فرمایا ہے تاکہ حضرت موسا علیہ السلام وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں اور وہ سمجھ سکیں اسی لیے یہ آگ کی تجلی وغیرہ یہ چیزیں یہ کی گئی ہیں تو منبوری کا منفرناری برکھٹ ڈالی گئی ہے اس میں فناری فن جو آگ کی طلب میں ہے یعنی تو سبحان اللہ رب العالمین یہ جملہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ کہیں کوئی اس سے حلول کا یہ عقیدہ نہ نکال لے کہ اللہ جو ہے وہ یہی پہ اس آگ میں اللہ نے حلول کیا ہے اور آگ کی شکل میں اللہ اگئے ہیں بلکہ پاک ہے اللہ یہ اللہ ان مخلوق کی چیزوں سے پاک ہے کہ وہ درخت میں حلول کرے یا وہ آگ میں حلول کرے اللہ ان چیزوں سے یہ پاک ہے وہ سبحان رب العالمین جہاں پہ قرآن میں ایک ادنا شائبہ بھی آتا ہے کسی جگہ پہ تو قرآن اور شائبے کو دور کرتا ہے اور پاک ہے اللہ رب العالمین کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسیٰ اے موسا ان شان یہ ہے ان اللہ العزیز الحکیم میں اللہ ہوں العزیز غالب ہوں الحکیم حکمت والا ہوں میں غالب اور حکمت والا ہوں والقِ عصاق اب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد انہیں معجزات وہ دیے جا رہے ہیں سورہ میں آپ لوگوں نے تفصیلاً واقعہ پڑھا ہے سورہ عراف میں پڑھا ہے والقِ عصاق اور پھینک دیں عصاق اپنی لاٹھی کو فلمہ رآہا پس جب دیکھا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اسے عصا مونس ہے پہ جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاتھی کو تحتزو کہ وہ حرکت کر رہی ہے احتزا یحتزو بمانے حرکت کرنا جس طرح سور مریم میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا وَحُزِّي کے بِجِزْعِ النَّخْلَى اور اس کجور کے اس کو آپ حرکت دیں حُزِّ تو تحتزو کہ وہ حرکت کر رہی ہے قَأَنَّهَ جَانٌن گویا کہ وہ ایک پتلا سامپ ہے گویا کہ وہ ایک پتلا سامپ ہے جان اصل میں جن یہ تو جن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس طرح مثلاً رحمان میں آپ لوگ پڑھ لیں گے لمیت متحن انسوں والا جان تو وہاں پہ انس کے مقابلے میں جان آیا ہے جن مراد ہے تو یہاں پہ سانپ کو بھی وہ گویا کہ وہ تجبی دی جا رہی ہے کہ جس طرح مثلاً ایک جن وہ حرکت میں بڑا بڑا تیز ہوتا ہے تو یہ سامپ یہ تیزی سے یہ حرکت کر رہا تھا کان قَانَّهَ جَانٌن گویا کہ یہ ایک پتلا سامپ ہے سورہ شعرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہی يَسُحْبَانٌ مُّبِين سورہ عراف میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ فراؤن کے دربار میں یہی لٹھی یہ ایک بڑا اجدہہ بنا ہے اور یہاں پہ سورہ توہا میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا فَإِذَا ہی حیت انتسا کہ یہ ایک پتلا سامپ تھا تو وہاں پہ بھی حیا اور یہاں پہ بھی ایک پتلا سانپ یہ کیوں وجہ یہ حرام طور پہ میں نے تقریباً جتنی تفاصر دیکھی ہیں عربی کی تو یہ تطبیق یہ عموماً مجھے کہیں پہ نہیں ملا اور شاید آگے مل جائے ایسا نہیں کہ کوئی دعوی کرتے ہیں لیکن ہمارے اساتذہ کرام میرے استاد محترم وہ اس کی بڑی اچھی تجبی جو ہے وہ اچھی تدبیق جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جب دشمن کا دربار ہے فرعون کا تو وہاں پہ وہی آسا وہ ایک صحبان مبین ایک بڑے اجدہ کی شکل میں وہ ظاہر ہو رہا ہے اور یہاں پہ چونکہ محبوب کا دربار ہے یہاں پہ چونکہ اپنے دوست کا دربار ہے اپنے محب کا دربار ہے تو یہاں پہ پتلا سام اس میں قرآن مجھے اور آپ کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ جب اپنوں کے درمیان ہو تو اپنوں کے بیج آجزی اختیار کرو اپنوں کے بیج آجزی اختیار کرو وہاں پہ بدماشی نہ کرو وہاں پہ مونچوں کو تاؤ نہ دو بلکہ ان کے سامنے جس طرح گزشتہ صورت میں آخر میں اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے تعلیم دی تھی کہ جو لوگ ان میں سے وقف جنا حکل ان کے سامنے اپنے پروں کو پھیلا دیں جو آپ کے تابے دار ہیں اور جو نافرمان ہیں دشمن کا دربار ہو تو دشمن کے دربار میں اپنی مونچوں کو تاؤ دو اور اسی طرح ایسی شکل جو ہے وہ بناؤ تاکہ وہ تم سے گھبرائیں اور وہ تم سے ڈریں اس طرح صحابے کرام کی صفت قرآن ذکر کرتا ہے کافروں پر بڑے سخت تھے اور آپس میں بڑے رحم دل اور آپس میں بڑے محربان ایک دوسرے پر تو ایسی اپنی طبیعت بناؤ اس طرح قرآن یہاں پہ ذکر کرتا ہے محبوب کا دربار ہے تو وہاں پہ پتلہ سام آجزی لیکن دشمن کا دربار تو وہاں پہ بالکل ایک صحبان و مبین اور اشدہ بنو دیگر تدبیقات مفسرین نے ذکر کی ہیں اور ایک تدبیق وہ یہ ذکر کی ہے کہ اصل میں یہاں پہ بھی صحبان تھا لیکن وہ سرات حرکت میں جان کے ساتھ تجبیع جو ہے وہ دی جا رہی ہے لیکن بہتر جواب وہی پہلا والا ہے کان نہ جان نن گویا کہ وہ پتلا سامپ ہے واللہ مدبرن تو مڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدبرن پیٹ پھیر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو بشر ہی تو ان پر ایک خوف تاری ہوا اور انہوں نے پیٹ پھیر کر موڑا ولم یو آقے اور پیچھے نہیں دیکھا اور وہ واپس نہیں لوٹے اور یہ چیزیں یہ پیغمبری اور نبوت کے منافی نہیں ہیں ظاہری طور پر کسی چیز سے گھبرا جانا اور خوف کا تاری ہونا یہ کوئی نبوت کے منافی چیز نہیں ہے یا موسیٰ اسی طرح انسان ہاں یہ چیزیں قرآن اس کی نفی کرتا ہے کہ مثلا تم ایک قبر پر سے گزر رہے ہو اور وہاں پہ قبر کو اس لیے ہاتھ نہیں لگاتے کہ میں نے اگر قبر کو ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا یا جس طرح لوگوں میں عام طور پر یہ نظریات یہ مشہور ہیں کہ فلان جگہ پہ کرین اور, اور ٹرالی جو ہے وہ وہاں پہ اس ایک قبر کو ہٹا رہی تھی اور قبر نے پھر اس کرین کو وہاں پہ توڑا ہے تو ایسے عقیدے اور ایسے نظریات کسی اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو اور پیر صاحب سے تم اپنے کمرے میں ہی گھبرا رہے ہو کہ میں نے اگر پیر صاحب کے متعلق کچھ کہا تو پیر صاحب جو ہے وہ میری چارپائی کو مجھ پر الٹا دیں گے تو ایسے قسم کے نظریات قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور اسی کو شرک کے زمرے میں داخل کرتا ہے ظاہری دشمن سے اسلحے سے جانور سے انسان خوف کھائے تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے اور یہ کوئی شرک نہیں ہے یا موسا علیہ السلام لا تخف نہ ڈرے یخاف الدی المرسلون اور اسم میں اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ پیغمبر آپ بھی نہ ڈریں یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف نہ ڈریں انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک نہیں ڈرتے میرے پاس المرسلون پیغمبر جس کو میں نے پیغمبری سے اور رسالت سے میں نے سرفراز کیا ہے اور میں نے اسے رسالت سے نوازا ہے تو وہ میرے ہاں نہیں ڈرتے بلکہ میرے ہاں یہ تو اطمینان کی جگہ ہے یہاں پہ خوف کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ میرے پیغمبر کہ جنہیں میں نے رسالت سے نوازہ ہے اور میں نے انہیں رسالت دی ہے تو وہ میرے دربار میں وہ ڈرتے نہیں اور اللہ کا دربار وہ تو اطمینان کا دربار ہے جی اللہ من ظلمہ جی اللہ من ظلمہ سم مبدل حسن بادسو ان جی اللہ میں عام طور پہ آپ لوگوں نے جگہ جگہ پڑا ہے اللہ حرف استثنا ہے اور یا تو حرف استثنا یہاں پہ یا تو اللہ استثنا متصل ہے اور یا استثنا منقطع ہے پہلے ہم استثنا منقطع کا معنی کرتے ہیں استثنا منقطع اللہ بمانۂ لاکن کے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو کلام اور جملہ ہوتا ہے تو وہ الگ سے مبتدہ خبر ہوتا ہے اور ماقبل سے اس کا تعلق وہ کٹ جاتا ہے یعنی گویا کہ انی لا لدی یہاں پہ کلام ختم ہوا کہ بے شک نہیں ڈرتے میرے پاس المرسلون وہ بیجے ہوئے پیغمبر پیغمبر میرے دربار میں ڈرتے نہیں ہے بلکہ وہ تو مطمئن ہوتے ہیں اور آپ بھی یہاں پہ مطمئن ہو کے رہیں یا اب آگے ان لامن ظلم لیکن وہ شخص ظلمہ کہ جو ظلم کرے جو ظلم کرے تو ڈرنا اسے چاہیے ڈرنا اسے چاہیے کہ جو ظلم کرے اور ظلم کا ارتکاب کرے اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی ہاں اس میں بھی استثنا ہے کہ اگر ظالم شخص پہلے ظلم کرے تو ڈرنا اسے چاہیے ہاں اور اگر ظالم بھی اپنے ظلم کو وہ توبے کے ذریعے وہ تبدیل کر دے اور وہ بھی نیکی سے برائی کو تبدیل کر دے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں غفور اور رحیم ہوں اور اسے بھی میرے دربار میں وہ نہیں رہنا چاہیے وجہ یہ کہ اللہ توبہ کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے اور اسے بھی میرے دربار میں نہیں رہنا چاہیے اور اسے بھی یوں ہی پر رہنا چاہیے تو مانا یہ یہ اللہ من ظلمہ لیکن وہ شخص کے جو ظلم کرے ثم بدل حسناً بعد باد اور پھر اس نے بدل دیا بدل دیا کس کو یعنی ظلم کو اور پھر اس نے بدل دیا حسن نیکی سے بعد بادسوئین برائی کے بعد پہلے اس نے برائی کی تھی ظلم کیا تھا اور پھر اس نے بدل دیا نیکی کے ساتھ بعد بادسوئن برائی کے بعد تو فین غفور الرحیم تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں اور ایسے شخص کو بھی کہ جو توبہ کرے ظلم کے بعد برائی کے بعد اسے بھی میرے دربار میں نہیں ڈرنا چاہیے اسے بھی یعنی پرمن رہنا چاہیے اللہ ایسے لوگوں کو بھی امن نصیب کرتا ہے یہ تو اس صورت میں کہ جب اللہ استثناء منقطع ہے اور بمان علاقین کے تو یہ من ظلم یہ سارا کلام یہ مبتدا ہے اور رحیم یہ جو کلام ہے تو یہ اس کی خبر ہے یہ الگ سے مبتدا اور خبر یہ الگ سے کلام ہے لیکن اگر اللہ جو ہے یہ استثناء متصل ہو جائے اللہ استثنا متصل ہو جائے تو پھر یہ مانا تو ٹھیک نہیں ہے کہ انی لاقاف الدئی المرسل بے شک نہیں ڈرتے میرے پاس المرسلون بھیجے ہوئے پیغمبر مگر وہ پیغمبر کے جس نے ظلم کیا تو پھر یہ تو مانا درست نہیں ہے کیونکہ پیغمبر ظالم ہو نہیں سکتے بلکہ پیغمبر وہ تو معصوم ہوتے ہیں سگائر اور قبائر سے بھی بعض لوگوں نے سغائر کی نسبت کی ہے لیکن پیغمبر وہ تو سغائر اور قبائر سے بھی معصوم ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو استثناء ہے اگر اللہ استثنا متصل بمانے مگر کے لے لیا جائے تو اصل میں یہ استثناء یہ کلام محضوف سے ہے یعنی کلام اصل میں یوں ہے جی لدی المرسلون تو یہاں پہ کلام حزف کیا ہے لائق لدی المرسل ان یخاف ف المرسلون جی و ان نما یخاف غیر المرسلین بے شک نہیں ڈرتے میرے پاس المرسل بھیجے ہوئے پیغمبر بل یخاف بلکہ ڈرتے ہیں غیر المرسلین کیا مطلب یعنی وہ جو پیغمبر نہیں ہے تو انہیں یا آسان الفاظ میں بل یخ و غیر آسان الفاظ میں بلکہ ڈرتے ہیں ان پیغمبروں کے علاوہ اور لوگ میرے دربار میں پیغمبر نہیں ڈرتے کہ جنہیں میں نے رسالت سے سرفراز کیا ہے جنہیں میں نے رسالت دی ہے بلکہ ڈرتے ہیں ان پیغمبروں کے علاوہ اور لوگ وہ ڈرتے ہیں ہاں علامہ مگر وہ شخص یہ علامن یہ اسی بل یو فی یہ اس سے استثنا ہے بلکہ ڈرتے ہیں ان پیغمبروں کے علاوہ اور لوگ ہاں اللہ من ظلمہ اس میں سے بھی جو شخص مثلاً کوئی ظلم کرے اور پھر توبہ کرے تو اسے بھی نہیں ڈرنا چاہیے یہ حاصل کلام ہے تو مانا یہ ان لا یخافو و لدئی المرسل بے شک میں نہیں ڈرتے میرے پاس المرسل بھیجے ہوئے پیغمبر بل یو فی بلکہ ڈرتے ہیں ان پیغمبروں کے علاوہ اور لوگ وہ ڈرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اللہ من ظلمہ مگر وہ شخص کے جو ظلم کرے ثم بدل حسنا بعد ان اور پھر وہ بدل دے نیکی سے بعد ان برائی کے بعد تو وہ بھی نہ ڈرے کیونکہ فَإِنِّي غفور الرَّحِيمِ بے شک میں بخشنے والا اور محربان ہوں تو اللہ میں ہم نے یہ دونوں معنی جو ہے وہ کر لیے لیکن اللہ من منظلم اگر استثنا متصل ہو جائے تو یہ کلام محظوب سے استثنا ہوگا یخاف الدی المرسلون سے یہ استثنا یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم ان جملوں کو چند الفاظ میں اس کا حاصل جو ہے وہ بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ اس آیت میں کون لوگ وہ معمون ہوں گے اور انہیں نہیں ڈرنا چاہیے پیغمبر ایک اسی طرح اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ پیغمبروں کے علاوہ نیک ہیں تو انہیں بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ جو نیکی کرتے ہیں تیسرے ان لوگوں کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ جنہوں نے برائی کی ہے ظلم کیا ہے لیکن پھر اس برائی کے بعد انہوں نے توبہ بھی کی صدق کے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تو انہیں بھی نہیں ڈرنا چاہیے یہ تین قسم کے لوگ وہ ہو گئے کیونکہ جب ظالم جو ظلم کرتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو جو شخص پیغمبروں کے علاوہ وہ نیک ہے اور وہ سرے سے ظلم کرتا ہی نہیں ہے عام مومن ہے تو اسے بھی نہیں ڈرنا چاہیے بطریق اولا اور اسی طرح اگر وہ ظالم کہ جس نے اپنے ظلم کو پھر توبہ سے وہ مٹا دیا اور اس کے دل سے توبہ کر لی تو وہ بھی اسے بھی نہیں ڈرنا چاہیے چوتھا شخص جسے ڈرنا چاہیے وہ کون ہے اللہ من ظلمہ کے جو ظالم ہو تو گویا کے یہاں پہ چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ اگر ہم اس کا ایک آسل اور ایک آسان مانا کہ یہ تین لوگ یہ نہ ڈرے پیغمبر اسی طرح پیغمبروں کے علاوہ عام مومن ایمان والے نیک نیکوکار اور ایک وہ ظالم کہ جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور اسے نیکی سے جو ہے وہ بدل ڈالے اللہ غفور الرحیم ہے وہ بھی نہ ڈرے ہاں جو ڈرنے والا ہے اور جسے ڈرنا چاہیے وہ صرف ظالم ہے ظالم کو ڈرنا چاہیے اور وہ میرے عذاب سے ڈرے فانی غفور الرحیم پس بیشک میں بخشنے والا مہربان ہوں ایک معجزہ حضرت موسی علیہ السلام والق عصاک اب دوسرا معجزہ وا دخل يدك في جيبك اور داخل کرو اپنے ہاتھ کو فی جيبك اپنے گریبان میں جیب یہاں پہ اس سے مراد یہ ہمارا عرف میں جو جیب ہے جو ہم اپنی قمیض میں بناتے ہیں یہاں پہ جیب سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ جیب سے مراد گریبان ہے یعنی وہ جو قمیض میں یہ بالکل آغاز میں یہ جگہ قمیض کی ابتدا میں یہ پھاڑ دی جاتی ہے اور اس میں سر جو ہے وہ نکالا جاتا ہے تو یہ جیب اس سے مراد یہ ہے وہ ادخلفی کا اور داخل کرو اپنے ہاتھ کو اسی لیے بعض الفاظ جو عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے اور اگر وہی لفظ آپ کے اردو میں استعمال ہو تو ایسا نہیں کہ اپنے اردو کے لفظ کو وہ عربی کے لفظ پہ وہ تھوپ دیں کہ قرآن نے تو جیب کہا ہے نہیں جیب کہا ہے لیکن جیب یہاں پہ عربی میں مراد ہے میں نے آپ کو سورہ معدہ میں جب ہم آیت نمبر 35 پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ میں نے تفسیر ماجدی کے حوالے سے ایک بات کی تھی عبد الماجد ان کے حوالے سے تفصیر ماجدی اردو تفسیر ہے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ان کے نائب اور خلیفہ ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے ایک ہے قرآن کا لفظ وسیلہ اور ایک ہے ہمارے اردو میں استعمال ہونے والا ہمارے ہماری اپنی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ وسیلہ ہمارے لوگوں کا نقصان کیا ہے کہ وہ جو قرآن میں جو وسیلہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اسے اپنی زبان والا وسیلہ بنا دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور وہاں پہ ہم نے وسیلہ کے لفظ کی ایک پوری تفصیل اور وضاحت کی تھی کہ وسیلہ سے مراد من فعل طعات و ترک سیئیات ہے لیکن بعض لوگوں نے اسے اپنی زبان کا وسیلہ بنا لیا ہے حالانکہ ایسا نہیں جس طرح یہاں پہ اور اس طرح قرآن میں بہت سارے الفاظ ہیں وَعَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اور داخل کرو اپنے ہاتھ کو فی جیبِكَ اپنے گریبان میں تخرج, تخرج میں اسی یت کی طرف راجع زمیر تو نکلے گا وہ ہاتھ بےغا سفید من غیر رسو بغیر کسی بیماری کے یعنی بغیر کسی بیماری کے وہ سفید ہوگا آپ اسے بغل میں دبا دیں اور پھر جب اسے نکالیں گے تو بالکل وہ روشن نکلے گا اور اس میں کوئی بیماری وغیرہ وہ نہیں ہوگی فی تسع آیات جار مجرور جو ہے تو یہ محضوب سے متعلق ہے یعنی از فی تسع آیات جائیں ان نو موجزوں کے ساتھ علا فرعون فرعون کے ساتھ و یہ دو تو ابھی دے دیے اور دیگر معجزات جو ہیں وہ بھی میں دوں گا ان نو معجزات کے ساتھ وہ جائیں یہاں پہ اللہ نے انہیں صرف اختصاراً بتا دیا دو جو ہیں وہ تو دے دیے اور باقی ماندہ معجزات جو ہے وہ آئندہ دیں گے جائیں نو معجزات کے ساتھ اللہ فراون و ہی فرعون کی طرف و اور ان کی قوم کی طرف وہ جو دیگر سات معجزات ہیں تو ان میں جو ان میں چار جو ہیں تو وہ آیت نمبر سورہ آراف آیت نمبر ایک سو تیس میں ذکر ہیں بلکہ دو جو ہیں تو وہ آیت نمبر ایک سو تیس میں ذکر ہیں و لقد اخذ نا فراؤن بس و نقص منسمارات دو آیت نمبر ایک سو تیس سورہ آراف اور اسی طرح چار جو ہیں تو وہ آیت نمبر تینتیس میں ذکر ہیں تو تقریباً یہ کوئی نو ہیں نو میں سے ایک عصا ہے یہ لاٹھی والا دوسرا جو ہے وہ ید بیضا ہے ہاتھ بغل میں داخل کرنا اور پھر اسی طرح چمک چمکتا ہوا نکلنا تیسرا جو ہے وہ پانی کا سیلاب تھا جس طرح قرآن نے وہاں پہ طوفان ذکر کیا ہے اسی طرح چوتھا جو ہے وہ ٹڈی دل ٹڈی دل وہ ٹڈیاں جرات سے تعبیر کیا ہے قمل اسی طرح چھٹا جون اور وددم خون اور اسی طرح سنین قحت سالیاں ونق سے مینس اور پلوں کی کمی تو یہ سارے سور عراف میں وہاں پہ یہ سات وہاں پہ ذکر ہیں اور دو موجزے وہ یہاں پہ ذکر ہیں آسا اور ید بیضا اور یہ دو موجزات یہ تو دیگر جگہوں پہ بھی, بھی قرآن نے بار بار ذکر کیے ہیں اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے فی تیسرے آیات ان جائیں نو موجزات کے ساتھ اللہ فراؤن و کی جانب فراؤن کی طرف وقومی اور اس کے قوم کی طرف ان نومکان و قومن فاسقین بے شک ہے وہ ایک قوم فاسقین کہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے فسق خروج آنے تا کو کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آَيَاتُنَا پَجَبْ آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں مبصرتاً واضح روشن بڑی واضح نشانیاں تھی بڑی روزن نشانیاں تھیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کمبخت اسے مانتے ایمان لے آتے قَالُو تو کہا انہوں نے ہادا سحر مبین یہ سریح جادو ہے یہ تو واضح جادو ہے اور یہی ہمیشہ باطل پرستوں کا وطیرہ رہا ہے قرآن کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا اور انکار کیا انہوں نے بِهَا ان نشانیوں کا جہد اصل میں اس انکار کو کہتے ہیں کہ جو علم کے بعد ہو کہ بندے کو علم حاصل ہو جائے کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی انکار کرے لیکن آگے وستقنطہ اس میں آگے مزید وضاحت آ رہی ہے وَجَحَدُوا بِهَا اسی لئے ہم جہد میں صرف انکار کا مانا کرتے ہیں اور آگے وستیقنت ہاں میں وہ علم کی بات وہ خود بخود آ رہی ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيقَنتَهَا اور انکار کیا انہوں نے گویا کہ جہد کا مانا قرآن نے خود کیا ہے اور انکار کیا انہوں نے بہا ان نشانیوں کا ان واضح نشانیوں کا وَسْتَيقَنتَهَا انفُسُهُمْ اس حال میں جملہ حالیہ ہے اس حال میں کہ یقین کیا تھا ان نشانیوں کا انفسو ان کے دلوں نے۔ یعنی ان کے دلوں نے ان نشانیوں کا یقین کیا تھا کہ یہ حق نشانیاں ہیں برحق نشانیاں ہیں لیکن کس وجہ سے انکار کیا تھا زلم و مفعول لہو ہے اس سبب سے ظلم ظلم کی وجہ سے وہ اور تکبر کی وجہ سے قرآن نے یہ دو لفظ ذکر کیے ہیں ظلم ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو غیر مناسب جگہ میں رکھنا وضع شیفی غیر موزعے کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ میں نہ رکھنا یہ ظلم ہے یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ظلم نہ کرتے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ انصاف کرتے اور چیز کو اپنی جگہ میں رکھتے یعنی ایمان لے آتے ان واضح نشانیوں کو دیکھ کر یہ ایمان لے آتے لیکن ظالم تھے ایمان نہ لائے اسی طرح قرآن آیا تھا ان کے پاس مشرقین مکہ کے پاس یا آج کے لوگوں کے پاس چاہیے تو یہ کہ لوگ ظلم نہ کریں قرآن پر لے آئیں لیکن ظالم ہیں قریش بھی ظالم تھے انکار کرتے تھے اور دوسری وجہ وہ علوماً اور تکبر کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان جب تکبر میں آ جائیے شیطانی خصلت اور صفت جب انسان میں آ جائے تو پھر انسان نہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے یہ اللہ, کا کیتا... اللہ کی کتاب ہے لیکن تکبر کی وجہ سے انکار کرتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 146 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحق کہ میں اپنی آیتوں کے فہم سے ان لوگوں کو پھیر دیتا ہوں وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں تکبر ایک بہت بڑی بیماری ہے ایک بری بیماری ہے انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو انسان کی تباہی کے لیے یہی بات یہ کافی ہے وجہ اور انکار کیا انہوں نے ان نشانیوں کا وسطان تھا ہر جگہ پہ سین تے یہ طلب کے لیے نہیں ہوتے جن لوگوں نے صرف صرف میر اور صرف کی کتابیں پڑھ کر کہ سین اور تا جو ہیں یہ طلب کے لیے آتے ہیں دراصل میں ان کا علم صرف جو ہے وہ کمزور ہے سین تا ہر جگہ طلب کے لئے نہیں آتے بلکہ سین تا کبھی کبھی مبالغے کے لئے آتے ہیں مبالغے کے لئے جیسے یہاں پہ ہیں وَاسْتَيْقَنَتَهَا اسی لئے زمخشری لکھتے ہیں کشاف میں وَالْإِسْتِقَانُ أَبْلَغُ مِنَ الْإِيقَانِ استیقان جو ہے تو یہ ایقان سے اس میں زیادہ مبالغہ ہے اور سین تا یہاں پہ طلب نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ مبالغے کے لئے ہیں وَاسْتَ اس حال میں کہ خوب یقین کیا تھا ان نشانیوں کا انفظوم ان کے دلوں نے ظلمن لیکن انکار کس وجہ سے کیا ظلمن ظلم کی وجہ سے وعلوون اور تکبر کی وجہ سے فندر تو دیکھ لیں پیغمبر آپ بھی اپنے ان مخالفین کو ڈرا دیں کی کہ کیسا تھا انجام فساد کرنے والوں کا تو وہی انجام یہ ان ان کا بھی ہو جائے گا یہ پہلا واقعہ یہ ہم نے ذکر کیا کہ عالم الغیب وہ صرف اللہ ہے اور اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں حضرت موسا علیہ السلام وہ عالم الغیب نہیں تھے ارقع موسا علیہ یاد کرو جب کہا موسا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہ بے شک میں نے دیکھی یہ آگ کو ان قریب میں لے آؤں گا آپ کے پاس مینہا اس آگ سے بے خبر کوئی خبر یا لے آؤں گا آپ کے پاس بشہابن کوئی شولا قبس آگ سے سلگایا ہوا جلایا ہوا کس لیے لال تستلون تاکہ آپ اپنے آپ کو گرم کر لیں پس جب آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس نودیا تو انہیں آواز دی گئی امبورک من فی کہ خیر اور برکت ڈالی گئی ہے ان میں کہ جو آگ کی طلب میں ہے یعنی آپ میں ومن اورس میں حولہ کہ جو اس کے آس پاس ہیں یعنی وہ ملائک وسبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ کہ جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انہو شان یہ ہے کہ میں اللہ العزیز غالب اور حکمت والا ہوں والکِ عصاق اور آپ پھینک دے اپنی لاٹی کو پہ جب دیکھا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹی کو تحت کہ وہ حرکت کر رہی ہے کہ انہا جانن گویا کہ وہ ایک پتلا سامپ ہے واللہ مدبرن تو مڑے وہ مدبرن پیٹ پھیر کر ولم یعاقب اور پیچھے نہیں لوٹے یا موسیٰ تو کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام لا تخف نہ ڈریں بے شک نہیں ڈرتے میرے پاس المرسلون بھیجے ہوئے پیغمبر بلکہ ڈرتے ہیں ان کے علاوہ لوگ الا استثناء متصل مگر وہ جو ظلم کرے ان پیغمبروں کے علاوہ لوگوں میں سے بھی مگر جو ظلم کرے سم مبدل حسنا اور پھر بدل دے نیکی سے بعد اصو ان برائی کے بعد تو وہ بھی نہ ڈرے کیونکہ میں بیشک بخشنے والا مہربان ہوں یا اللہ لیکن کلام ما قبل سے منقطع ہو گیا لیکن وہ جو ظلم کرے اور پھر بدل دے نیکی سے بعد اسو ان برائی کے بعد تو بیشک میں غفور الرحیم ہوں تو وہ شخص وہ بھی نہ ڈرے وا داخل الید کفی جیب کا اور آپ داخل کریں اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں تخرج بائی دعا تو نکل آئے گا وہ ہاتھ سفید ان بغیر کسی برائی کے بغیر کسی برس اور بیماری کے جائیں نو موجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بے شک ہے وہ قوم فاسقین اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے پر جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں مب سے واضح اور روشن تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان لے آتے تو انہوں نے کہا کہ یہ سری جادو ہے یہ تو واضح جادو ہے اور انکار کیا انہوں نے بہا ان آیات کا ان نشانیوں کا اس حال میں کہ خوب یقین کیا تھا ان نشانیوں کا انفسوں ان کے دلوں نے جس طرح مشرقین مکہ قرآن کی اقانیت کو جانتے تھے لیکن انکار کس وجہ سے کرتے تھے ظلم و علوہ ظلم اور تکبر کی وجہ سے تو دیکھ لیں پیغمبر کیسا تھا انجام فساد مچانے والوں کا اور فساد کرنے والوں کا